سے اس کے بعد یہ ہے کہ خاصی مشکلات آئیں مجھے شوق بھی تھا سیکھنے کا لیکن ان کا اصرار تھا کہ پڑھو ٹھیک اور جی ہاں بالکل اور وہ میں پوری نہیں کر سکا خیر آئندہ زندگی میں صحیح جی ہاں ابھی آپ کی عمر بھی ایسی کچھ زیادہ نہیں ہے تعلیم تو انسان ساری زندگی حاصل کر سکتا جی. ہے. جی. اس طرح سے خاصی مشکلات آئیں پھر انہوں نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا اچھا جی بڑے سخت ناراض تھے ابھی بھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہے مجھ سے گانے کی وجہ سے تو اس طرح اچھا یہ بتائیے کہ آ... گانے کو انہوں نے برا اگر محسوس کیا تو کیوں کیا آ... یہ تو صحیح ہے کہ ہمارے گھرانوں میں موسیقی اور دوسرے فنون کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں ہے بزرگوں کی خاص طور سے اس لیے کہ ان کا بڑا آ, سستا قسم کا اظہار ہوا ہے ہمارے پچھلے ادوار میں جی لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو یا بزرگوں کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بچے اگر اس قسم کے خواہشات کے شکار ہو جائیں تو ان کے کیریکٹر پر بھی اثر پڑتا ہے اور ان کی اور بہت ساری چیزیں جن جنہیں وہ اچھے معنی میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان میں کم ہو جاتی ہیں जी. تو یہ بتائیے کہ آپ کے گانے کے جو مشاغل تھے اس کی بنا پر انہیں یہ گمان ہوا کہ کہیں آپ بری صحبتوں میں چلے جائیں گے بالکل صحیح درست فرمایا آپ نے ایسے ہی تھا ہی کہ ہی ان کا خیال تھا کہ یہ لڑکا بگڑ جائے گا نہ پڑھے گا نہ لکھے گا آئندہ زندگی میں کیا کرے گا دوسری یہ ہے کہ ہمارے مجھے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ اس فن کو گانے بجانوں کے فن کو اچھا لوگ نہیں سمجھتے ہاں مجھے صاحب بات یہ ہے کہ اس کی تو وجوہات ہے میں ظاہر جی ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی جی کچھ ہاں پابندیاں ہیں جی اور ہاں اس لحاظ سے ہمیں یہ احتیاط برتنی بھی پڑتی ہے کہ کس قسم کے گانوں کو ہمیں گانا چاہیے یا نہیں گانا چاہیے یا موسیقی کو کس حد تک اپنے معاشرے میں رواج دینا چاہیے جی یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور بزرگ اس بات پر خاص طور پہ نظر بالکل تو اب یہ بتائیے کہ جب آپ نے گانا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کی مخالفت کی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو گھر سے نکال دیا گیا بالکل تو پھر جب آپ نے تنہا زندگی کا سفر شروع کیا تو اس کی کچھ مشکلات ثہوبتیں جو آپ ہاں بالکل آپ گزرے ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی ہے کیونکہ یہ مجھے شوق تھا اور میں یہ گانا میری زندگی ہے بی بی میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا اگر میں چھوڑوں گا تو شاید میں سوچتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا اس کے بغیر میں یہ تو فن سے محبت کی بات ہے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں ایک میرے استاد تھے محبوب علی خان صاحب ان سے میں تھوڑا سا اکیلے میں چھپ کے سیکھتا تھا تو میرے گاؤں سے چالیس میل دور پہ وہ رہتے تھے اب جب انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اب میرے پاس کچھ نہیں تھا والد نے جب جی ہاں نکال دیا کہ آپ مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ذمے دار ہیں ہمارا کہنا مانتے نہیں ہے آپ اپنی زندگی جیسے چاہتے ہیں چالیس میل کا سفر تھا اور میرے پاس چھیا پیسے تھے ایک فاؤنٹین پین میرے پر ضرور تھا اب وہ میں اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا کہ چلو یہ میرے کام آئے گا سفر جی ہاں میں نے طے کیا قلم نے آپ کی رہنمائی قلم نے میری رہنمائی کی اس قلم سے میں اس کو میں نے راستے میں ایک جگہ بیچ کے یہ ذرا میں پھر سے دوبارہ سننا چاہوں گا کہ قلم آپ کو بیچ دیا جی بات یہ ہے میں کسی اور معنی استعمال نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ قلم نے تو بڑی بڑی قوموں کی رہنمائی اور یہ بات ہے کہ قلم سے آپ نے وہ کام تو لیا ہی نہیں تھا جو والدین چاہتے تھے جی تو آپ نے اسے اپنے روزگار کیا ایک حل سے بنایا بڑا کام آتا ہے اس نے مجھے سہارا دیا زندگی قلم کی عظمت اس سے جھلکتی ہے بالکل تو آپ نے اس سے اسے بیچ کر بیچ کے اور کچھ چنے خریدے اور میں تین چار روز میں طے پیدل اور میں ان کے پاس پہنچا تو جب میں وہاں گیا تو گئے ہوئے تھے دورے پر اچھا تو اب رات کو میں چھوٹا بھی تھا اب رات ہو گئی اب میں ڈرتا بھی تھا اندھیرا ہوتی مجھے بہت ڈر لگتا تھا اب تو مجھے نہیں لگتا تو رات میں نے ایک نہر ایک تھی اس کے پل کے نیچے خشک نہر تھی اس کے نیچے رات گزاری صبح پھر ان سے ملاقات ہوئی پھر میں وہاں رہا میں نے میوزک کو سیکھا اس طرح سے میں نے اس کو شروع ماشاء اللہ یہ آپ نے بڑے آپسلف میڈ آدمی ہیں اور آپ نے قلم نے آپ کو راہ تو دکھائی بالکل دکھائی دکھائی اور مجھے یقین ہے کہ قلم کا جو قرض آپ پر ہے آه. جی وہ بھی آپ کو بھی پورا کریں گے یقین بلکل, بلکل, بلکل. اور والدین کے آرزو کو پورا کرنا ہر روزہ مند بچے کا فرض بلکل. ہے اور علم تو بہرحال انسان کو کچھ عطا ہی کرتا ہے بالکل تو بہرحال آپ نے ان سے سیکھا محبوب صاحب جی محبوب صاحب سے, جی سے سیکھا اچھا اب یہ بتائیے کہ جب آپ نے کچھ سیکھا اور اس کے بعد اس کا اظہار کرنا چاہا جی اور لوگوں تک اپنی آواز پہنچانی چاہیے تو کوئی ایسا تجربہ بھی ہوا کہ جب آپ نے لوگوں کو سنانا چاہا ہو اور لوگوں نے سننے سے انکار کر دیا ہو یا یہ کہ سنانے کا موقع نہ دیا ہو یا یہ کہ بہت بے چین ہو آپ کو سننے کے لیے ویسے ایک واقعہ جو ہے کہاں سے کس طرح بڑھتا ہے جی میں بتاتا ہوں آپ کو اور میں اس کو ساری زندگی نہیں بھول سکتا یہ ایسا ایک واقعہ تھا میری زندگی میں ایک جگہ لاہور میں ایک فنکشن ہو رہا تھا تو مجھے آپ کو پتا ہے کہ میں نے جیسے بتایا گانا میری زندگی تھا اس وقت تک میں میرے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا کہ میں فلم میں گاؤں یا کچھ بس یہ تھا کہ ٹوٹا پھوٹا میں گاتا تھا تو مجھے پتا چلا وہاں بڑے اچھے اچھے پاکستان کے بڑے نامی گرامی سنگر موجود تھے وہ گا رہے تھے تو میں بھی کسی طرح سے اس میں چلا گیا گھس گیا زبردستی آگے پیچھے ہوتا ہوا تو وہ میں نے بہت سے گانے سنے پھر میرا دل چاہا کہ میں بھی گاؤں تو میں اسٹیج پہ گیا پیچھے ان کے پاس میں ریکویسٹ کی مجھے بڑا شوق ہے میں گانا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے بہت اچھا تمہارے جیسے بہت دیکھیں جاؤ کہیں کام کرو جا کے میں نے بہت خوش آمد کی انہوں نے ایک لڑکے کو کہا کہ بھائی ان کو آپ گیٹ تک چھوڑائے وہ مجھے چھوڑا ہے میں پھر کے اندر اور میری رونے والی حالت ہو گئی کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں گاؤں تو جب فنکشن ختم ہونے لگا بلکل لاسٹ پہ آ گیا تو انہوں نے دیکھ کے کہ بھائی اس کو گوا دو اپنی جان چھوڑانے کے لیے مجھے انہوں نے کہا گانا گا دو تو میں نے وہاں ایک گانا گایا تھا تو وہاں ایک میزک ڈریکٹر بھی تھے حسن لطیف صاحب انہوں نے مجھے سنا تھا وہ بشور آگی جی. جی ہاں انہوں نے مجھے سنا تھا اور انہوں نے م سلیکٹ uh, کیا تھا ان کے میں نے دو گانے بھی گائے تھے لیکن ایک اتفاق یہ ہے کہ ابھی تک وہ گانے نہیں آئے نہیں آئے اچھا تو سب جب آپ نے یہ گانے محفلوں میں سنائے تو اس کا کیا ریسپانس ملا لوگوں نے آپ کو پسند کیا لوگوں نے بہت پسند کیا پہلی فلم جو تھی جو میری جس سے میں متعارف ہوا ہوں وہ فلم لوری تھی اچھا اور وہ آپ نے بنائی تھی گانا بھی آپ نے لکھا تھا خیر مطلب یہ کہ لوری سے آپ نے جی, لوری سے خرید ایک بار بتائیے چلیے میرا تو آپ سے تعارف اسی وقت ہوا اور آج آپ سے انٹرویو لیتے ہوئے کچھ بہت جذب میرے دل میں آپ نے جہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا آج آپ بہت ماشاءاللہ شورت حاصل کرتے میں میں بالکل ہمیشہ میرا دل جو ہے وہ میں خود آپ کا بڑا احسان مند ہوں نہیں مجھے ساری یہ تو الگ بات ہے سے ہر آدمی ایک, ایک اپنا, اپنا ا... فن اور اپنا ہنر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مواقع اتا کرتا ہے اس کے بعد آ... آگے بڑھیں بلکہ آپ کی وجہ سے آپ نے مجھے میرا حوصلہ بڑھایا اور سب مجھے چانس دیا آ... اس سے آ... میں اس قابل ہوا کہ آ... میں آ... آج آپ کے سامنے آ... آ... یہ آ... بات تو جملے مطلعہ کی طور پر رکھیے Uh, میری یہ تھی کہ جب آپ نے چاہے وہ لوری کا گانا ہو پہلی بار گانے کے لیے اسٹوڈیو میں آئے اور تو جی اور آپ کے چہرے سے تو کچھ اندازہ لگا رہا تھا لیکن میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا اس وقت کیونکہ اور لوگ بھی ہیں اس وقت میری بڑی عجیب حالت تھی کہ کچھ میرا دل کچھ خوشی سے دھڑک رہا تھا کچھ خوف سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میں اس سے پہلی دفعہ آیا تو تھا میں نے ایک, ایک گانا گایا تھا لیکن آ, آ, کچھ اس میں یہ ہوا کہ پہلی دفعہ میرے کانوں پہ ہیڈ فون لگایا گیا تھا اور خاصے میوزیشن تھے اور کچھ خلیل بھائی کا دبدبا تھا میرے اوپر روک تھا <laughs> ماشاء ماشاءاللہ بڑے وہ ہیں تو میں بڑی پریشانی کے عالم میں تھا لیکن ایک امنگ بھی ہوگی امنگ ہاں امنگ بھی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا خدا سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ گانا میرا ریکارڈ ہو جائے تو میرے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی تھی کہ مجیب عالم تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے تو میں یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ میرا گانا ریکارڈ ہو جائے آئندہ میں یہ گانا ہی چھوڑ دوں گا کیونکہ خاص طور سے تعریف کی اور وہ گانا آپ کا خاصا چلا تھا جی ہاں اور لوگوں نے بھی آپ کی کوشش کو بڑا پسند کیا اور بہت آپ کی نیت اور آپ کا آپ کی محنت کام آئی اور یہی چیز حاصل بھی ہوتی ہے زندگی کا وجود صاحب اس کے بعد جب آپ آگے بڑھے ظاہر ہے کہ اس گانے نے آپ کو جو شہرت دی میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں دل تو ظاہر ہے کہ آپ اس کا خوشی سے گانے لگے جی تو اس کے بعد جو میوزک ڈائریکٹرس آپ کی زندگی میں آئے جن سے آپ کو سابقہ پڑا تو ان میں ایسے میوزک ڈائریکٹرس بھی ہوں گے کہ جن کے گانے گانے کی آپ کے اندر خود سے کسرت ہو اور آپ خواہش مند ہوں کہ ان کے ساتھ میں کام کروں مجھے یہ موقع دیں یعنی ایسے مرتبے کے لوگ موجود ہیں بالکل جن سے کام کر جیسے ہم مشاعرے میں ہر آدمی شیر کی داد دے تو وہ اپنی جگہ درست ہے لیکن ایک سب سے بڑی داد ہوتی ہے کہ ایک وہ آدمی کی داد جو ہم سے بڑا بالکل کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا حاصل ہے بالکل تو اسی طرح سے آپ کے دل میں بھی امنگ ہوگی تو آپ کے ذہن میں ایسا کون سا میوزک ڈائریکٹر تھا کہ جس کے میوزک میں یا دھن میں آپ گانا پسند کرتے شوق تھا شروع سے میں میں کام تھے اور اپنا سہیلانا صاحب ہیں خلیل صاحب ہیں مقصد یہ کہ اور ویسے تو سارے سب کے ساتھ گایا لیکن ایک خواہش میرے دل میں رہ گئی میں رشید اترے صاحب گانا شروع نہیں کیا بالکل ہاں یہ تو ظاہر ہے تو اچھا مجھے صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان سے باہر بھی آپ گئے ہیں جی وہاں آپ نے کیا محسوس کیا اور وہاں آپ کو کس طرح سے جو ریسپانس ملا ہے وہ اور کچھ ایسے تجربے بتائیے جو آپ کے لیے ایسے ہوں پیش آئے ہوں آہا, اور بلکل, ان سے آپ نے کچھ سیکھا ہو بالکل ایک تو سب سے بڑی چیز, بڑی چیز ہے پھر وہی میں افسوس والی دکھ والی بات کرتا ہوں کہ اتنی ہے باہر میں آپ بتا نہیں سکتا آپ یقین کریں کہ جب میں قطر پہلی دفعہ گیا تھا یہ مڈل ایسٹ میں تو میں جب ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے یہ خیال تھا کہ یار میں کہاں جاؤں گا مجھے کوئی لینے بھی آیا ہوگا لیکن آپ یقین کریں میرے خیال کم سے کم دو تین ہزار آدمی تھے جنہوں نے ریسیو کیا اچھا اور بہت بالکل بہت شہانہ انہوں نے استحقال اچھا کیا اور اس کے بعد مختلف جگہ پہ میں جاتا رہا ایک جگہ خاص طور سے میں گیا وہاں اپنا اپنا سوری نام ایک جگہ ہے یہ وہاں ہے ساؤتھ امیرکا میں اچھا اچھا اچھا جی ہاں وہاں بھی تو لوگوں نے پاکستانی میوزک کو بہت شوق سے سنا تو اور خاصا میں ریڈیو پر میں نے انٹرویوز بھی دیے اور اپنے میوزک کے متعلق بتایا تو اس طرح سے بڑے اچھے مجھے کتنا عرصہ آپ نے باہر گزارا تقریباً میں ایک سال سے کچھ سال سے کچھ زیادہ آپ جی جی وہاں کے کچھ ایسے موسیقاروں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی جن کو آپ کبھی یہاں سنتے ہوں ریکارڈس میں یا کبھی فلموں میں سنا ہو ایسا میرا ظاہر ہے آپ کے وہاں اپنی فنکشننگ اتنی رہی ہوگی اتنے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک بات ہوتی ہے ایک شیر آپ کو سنائے جی علامہ اقبال کا ہے کہ آیا کہاں سے نالے نئے میں سرور میں جی اصل کی نئے نواز کا دل ہے کہ چوب نئے واہ تو یہ جو دل میں ایک سرور سا آتا ہے یا ایک آواز میں ایک سوز جو پیدا ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے یہ آپ کے اندر جو ایک سوز آپ کی آواز کو ملا تو اس کے میں اس میں کچھ دل کی دھڑکنے بھی شامل ہوں گی دل کی دھڑکنے بھی شامل ہیں اور کچھ بہت کچھ دل کے بہت سے سفر ہیں تو کچھ اس طرف بھی آپ اشارہ کرنا چاہیں گے نہیں میرا خیال ہے کہ ایسی بات, ایسی بات ایسی نہ کرے سر عام سر آم <laughs> آم <laughs> اچھا ارے سب ٹھیک ہے پردہ رہنے دیجیے تو بہرحال کوئی نہ کوئی ایک چوٹ ایک کسک ایک درد ایک دکھ ہوتا ہے جو فن میں ظاہر ہوتا ہے بالکل چاہے وہ موسیقی ہو یا شاعری بالکل تو آپ کی آواز میں بھی یہ سوز اسی واسطے انہیں راستوں سے آیا ہوگا جی اچھا اب آئندہ زندگی میں بھی آپ نے کچھ ایسا کوئی پروگرام بنایا ہے کہ آپ یعنی اپنی جس کامیابی سے آپ مطمئن نہیں میں بالکل مطمئن نہیں ابھی آگے چلنا میں جو میں سوچتا ہوں کہ جہاں میری منزل ہونی چاہیے جہاں مجھے میں شاید وہاں پہنچ بھی نہ سکوں جو میرے دماغ میں ابھی تک میرے خاصے میں نے گانے گائے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں لیکن میں نے وہ گانا ابھی نہیں گایا جو میں گانا چاہتا ہوں ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا جو اپنے ہے اپنے وہ میں نے ابھی تک نہیں میرے گایا خیال سب سے اچھا گانا بھی وہی ہوگا پھر آپ کا جو ابھی گایا نہیں گیا گایا نہیں ہر فنکار کی خواہش ہوتی ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ ذہن میں حمایت بھائی ذہن میں کئی چیزیں ہوتی ہیں ہم گانا جب ریکارڈ کرنے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے لیکن ہمارا کم سے کم میرے ساتھ یہ ہے کہ میرا گلا جو ہے وہ میرے ذہن کا ساتھ نہیں رہتا ہاں یعنی آپ کے خواب بڑے ہیں اور آپ اپنی آواز کو اس کے پیچھے پیچھے لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ان خوابوں کو